اب رہا جو مانگو در مستفا سے مانگو اچھا صاحب چلیے سب کو چھوڑ دیجیے با سب سے بڑی چیز جو در مستفا سے مانی جائے وہ کوئی صاحب ذرا سمجھنے کے لیے کچھ ایک بات آپ بتا دیں کوئی ایسی جو حضر کے در سے مانگی سب جو حضر کے در سے مانگی جائے جی جی خاتمہ ایمان ٹھیک سب سے بڑی مدد جو حضر مانگی جائے وہ کیا ہے کہ اللہ ہماری مقفرت فرمائے نجات فرم ہم مانیں یہ خاطمہ ایمان یا یعنی سب سے بڑی بات ہے نا کہ حضور سے یہ مانگا جائے کہ یا رسول اللہ ہماری مغفرت ہو جائے سب سے بڑا کام ہے یہ نہیں یہ بھی رب سے مانگا جائے اب پڑھیے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سنیے حافظ صاحب تبدیل کرتے جائیے ولا اُن ہوں ازلم انف اے میرے حبیب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں جاؤکا تیرے دربار میں آ جائیں گناہ کریں اللہ تعالیٰ کا اور تیرے دربار میں آ جائیں تیرے دربارے کے بعد کیا کریں فستر فر اللہ جو آپ نے لکھا اللہ کے درپ فستر اللہ اللہ سے استغفار کریں پھر آئے یہ ہونی چاہیے تب فست فر اللہ لبا جد اللہ تبا اللہ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں ٹھیک چھٹی ہو گئی تمہاری معاف ہو سارے گنا سنی ایک ایک لفظ قرآن کا سنیے فستر فرال اللہ سے مغفرچہ وسط پر الرسول اور جب رسول بھی تمہاری المخفر اچھا ہے لوا جب اللہ تبا رحیم تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اب دیکھیے یار یہ آپ پوچھنا کہ وسط پر اللہ رسول جب رسول بھی تمہاری علم فرچہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا امام اہل سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ ان کے بلائے کے کے آئے جاؤ کا ہے گواں. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی جب جی ان کو بلایا گیا آپ کے در پر تو وہ حضور کے در سے رد ہو جائے یہ کریموں کے شان کی جی کریموں کا شان نہیں ہوتی کہ جناب ان کو رد کر دیا جائے اس میں ایک سج سو یہ ہو گیا لوگوں کو یہ حضور کی زندگی کے لیے تھا کہ لوگ آتے حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور حضور کے دروازے سے مغفرت لے کر کے جاتے یہ بھی سن لیجئے باپ حضرت علامہ تقرین سکھ کی رحمت اللہ جو شافی مذہب رکھتے تھے اور بہت پرانے عالم دین جو اللہ علام امام نووی جو شار مسلم ہیں جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی مسلم شریف کی شرح حالانکہ مذہبی شافی رکھتے تھے لیکن ان کی شرح ہمارے دنیا بھر کے سارے دارلوں میں پڑھائی جاتی امام نووی رحمت اللہ علیہ ان کا وصال ہوا ہے چھ سو چھ ہجری میں اور ایک قول یہ ہے چھ سو ستہتر ہجری میں کتنی پرانی بات ہے سات سو سو سال پرانی ہو گئی ان کے یہ جانش تھے حضرت علامہ تقی الدین کی رحمت اللہ علیہ علامہ تفی الدین تقی الدین نے اپنی کتاب شفاؤ سے کام میں لکھا شعیب محق جیسے ابھی میں نے تسکرا کیا شاہ عبد الق محبدین دہلی رحمت اللہ متوفا ایک ہزار باون ہی جی. یہ ہندوستان دہلی کے پیدا انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار محبوب میں لکھا حضور کا وصال ہوا آپ کے تین دن کے بعد ایک دیہاتی ایک ایرابی ایک دیہاتی حضور کے مزار پر آیا آنے کے بعد اس نے کیا کیا ایسے قبر آدھار ابھی بالکل کچی مٹی پڑی تھی تین دن تو ہوئے تھے قبر سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈال کر زارو قطار رو رہا اور یہ آیت پڑ رہا ولاؤ ان ظلم ان پوسا ہوں جا کا فسطر اللہ وسطر الم رسول نوجود اللہ تبا بريمہ اور گر گرا رو رہا اور روتے کے رونے کے ساتھ کہتا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبار كو تعالا كا کلام جيلى امى كے ذريعے آپ تک پہنچا آپ كے ذريعے صحابہ تک پہنچا صحابہ سے ہم تک پہنچا اور اس ميں يہ آيت ولاؤ ان ظلم ان پوسا ہوں کا تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے دربار میں آگیا ہوں حضور آپ میری مغفرت چاہیں حضرت علی اس کے گواہیں بھی حضرت علی فرماتے قسم خدا کی قبر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو اب تم بتا رہے تو یہاں بھیک اور کٹیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو حضور کے دربازے تو جنت بھی مل جاتی ہے حضور علیہ السلام کے دربازے تو مفرت مل جاتی ہے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے جنت عطا فرما دی اللہ اکبر بلکہ ایک شخص آیا بہت طویل ہو جائے گی بات آنے کا اس نے کہا حضور میری ضرورت کو پورا کر دے ضرورت کو پورا صحابہ سب سن دے, دے حضور کے زبان سے کہا مان جو تیرا جی چاہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اب گمان ہوا کہ یہ ضرور جنت مانگے گا کیا ایمان تھا صاحبہ کا کہا کہ اب یہ صاحبہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ جنت مانگے گا مگر بیچارہ دیہاتی تھا سیدھا سادہ کرنے مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے فرمائے اونٹ دے چلیے اونٹ دے کر رخصت کر دیا مگر صاحبہ کہتے ہیں جب انہوں نے فرمایا کہ مانگ جو تیرا جی چاہے یہ ضرور حضور سے اب جنت مانگے گا مگر بیچارہ کم فہم تھا بجائے جنت مانگنے کے اونٹ مانگا اور اونٹ حضور علیہ السلام نے اسے عطا کر دیا تو وہاں تو جو مانگا جائے محترم حضرات وہ ملتا ہے